بسم اللہ الرحمن الرحیم ستاونواں مکتوب مرید کے پہلے مرتبے میں مضمون دیگر برادرم شمس الدین صلی اللہ تعالی جانوں کے مرید کے مرتبوں میں سے پہلا مرتبہ شریعت ہے جب شریعت کا حق اپنی طاقت اور ہمت کے موافق پورا کر چکا تو ہمت بلند رکھے اس وقت طریقت کا جلوہ اس کو نظر آئے گا یہ دل کا راستہ ہے جب طریقت کا حق بھی پوری طرح ادا کر چکا پھر بھی ہمت بلند رکھے اس وقت اس کے دل کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور حقیقت کے اثرار جس میں جان کا راستہ ہے اس کو دکھایا جاتا ہے مشایخ طریقت ردوان اللہ تعالی علیہم نے خدا کے راستے میں مریدوں اور سالقوں کے لیے جمالی طور پر چار مقامات بنائے ہیں اور کہا ہے کہ جب تک مرید ان چار راستوں سے نہیں گزرے گا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا پہلی منزل عالم ناسوت یعنی دنیا دوسری منزل عالم ملکوت یعنی عالم فرشتگان تیسری منزل عالم جبروت یعنی عالم ارواح، اور چوتھی منزل عالم لاہوت ہے جب تک عالم ناصوت کو طے نہیں کرے گا عالم ملکوت میں نہ پہنچے گا اور جب تک عالم ملکوت سے گزر نہ جائے گا عالم جبروت میں قدم نہ رکھے گا اور جب تک عالم جبروت طے نہ کرے گا عالم لاہوت میں داخل نہیں ہوگا اور عالم لاہوت ایک ایسا عالم ہے جہاں کوئی نشان نہیں جب مرید وہاں پہنچ گیا تو اپنے آپ میں نہ رہا اور بے نشان ہو گیا ناسوت حیوانات کا عالم ہے یہاں پانچوں حواس سے کام لیا جاتا ہے یعنی سننا دیکھنا سونگنا چکھنا چکھنا اور چھونا جب مرید مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے ان حواس کو پاکیزہ بنا لیتا ہے اور صرف شریعت کے مطابق استعمال کرتا ہے تو عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے اج جس طرح فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا وہ بھی گناہوں سے محفوظ اور معمون ہو جاتا ہے وہ فرشتوں کی طرح خدا کی تسبیح و تحلیل رکو و سجود اور قیام و قعود میں مشغول رہتا ہے عجب ان عبادات کی نسبت کو اپنے سے منقطع کر لیتا ہے یعنی معبود اور اس کی عبادت کے درمیان اپنے کو نہیں دیکھتا اور صرف لذت عبادت بن کر رہ جاتا ہے تو عالم عالم جبروت میں پہنچ جاتا ہے اور یہ ارواح کا عالم ہے اور روح کی حقیقت کو چند خاص لوگوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں پہچان سکتا اس منزل کی عبادات عشق و محبت ذوق و شوق طلب و جذب اور توجہ و مستی ہے جب سالک ان عبادات میں فنا ہو جاتا ہے تو عالم لاہوت میں پہنچ جاتا ہے یہی مقام و ان نہب کل البتہ تیرے رب تک تیری منزل کی انتہا ہے عالم لاہوت کا نام عالم لا مکان ہے اس عالم میں نطخ و گویائی نہیں ہے یہی وہ بھید ہے جس کو کہا ہے ربائی در دیدہ بنہادند و ان و ان را ذر دیدہ غ غ غذائے دانند ناگا برسرے کو کمال افطادند ازدیدائے او دیدنی قنون آزادند آنکھ کی آنکھ میں ایک اور بصیرت رکھی ہے اور آنکھوں کے راستے اس کو غذا دیتے ہیں اور پھر دفتاً اس کو کمال پر پہنچا دیتے ہیں تو وہ دیکھنے دکھانے سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور اس راہ کو طے کرنے کے لیے تین زینے ہیں شریعت تریقت اور حقیقت لوگوں نے کہا ہے کہ آدمی تین چیزوں کا مجموعہ ہے نفس دل اور روح ہر ایک کے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے نفس کے لیے شریعت دل کے لیے طریقت اور روح کے لیے حقیقت کا راستہ بنایا ہے نفس شریعت کے راستے سے عالم ملکوت میں داخل ہوتا ہے اور دل کی صفتیں اختیار کرتا ہے اور دل طریقت کی راہ سے عالم جبروت میں پہنچتا اور روح کی صفتیں اختیار کرتا ہے اور روح حقیقت کے راستے اور جذبۂ لاہی کے وسیلے سے اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتی ہے اور اس طرح کام بنتا ہے کہ نفس دل اور دل روح بن جاتا ہے یعنی تینوں ایک ہو جاتے ہیں یہیں سے کہتے ہیں مصرع عاشق و معشوق و عشق ہر سہ بمانی یک است یعنی عاشق و معشوق اور عشق تینوں حقیقتا ایک ہی ہیں اس کا نام توحید مطلق ہے کہا گیا ہے کہ خدا کے راستے پر چلنے والوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں پہلی سلوک دوسری وقوف تیسری رجوع اور یہ تینوں حالتیں بغیر ارادہ اور مشیت الہی کے نہیں ہیں لیکن بندے کے لیے یہی ہے کہ ہر وقت کام میں لگا رہے اور انتظار میں بیٹھا رہے وہ وہی کرے گا جو اس کے لیے اس نے چاہا ہے اس کو کسی کی ہلاکت یا کسی کے نجات سے کوئی غرض نہیں ایک شخص کسی بیابان میں پیاس کے مارے مر رہا تھا اور کہتا تھا اتنا اتنے دریا پانی سے بھرے پڑے ہیں اور پھر بھی پیاس سے میری جان نکل رہی ہے غائب سے آواز آئی کہ ہم ہزاروں صدیقوں کو خونخوار جنگل میں پہنچا دیتے ہیں اور اپنی مشیت کی تلوار سے سبھوں کے گلے کاٹ کر چیلکوں کی غذا بنا دیتے ہیں اور اگر کوئی ہماری خواہش پر اعتراض کرنا چاہے تو اس کے لبوں پر اپنی سیاست کی مہر لگا دیتے ہیں کہ لا یسلو یا وہ جو کچھ کرتا ہے اس پر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا چیل بھی ہمارے اور صدیق بھی ہمارے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں دوسرا فضول بکنے والا بیچ میں کون ہے اب جس کی خواہش ہو کہ اس حقیقت کی تہ تک پہنچے تو اس کو مردان خدا کے جوتوں کی خدمت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تاکہ کسی دل میں اس کی جگہ بن سکے اور کوئی شخص خواہشات نفسانی کی قید سے باہر نہیں نکل سکتا مگر وہی جس کو اس نے چاہا جب تک کسی پیر کا جب تک کسی پیر تجربہ کار اور راستے سے خبردار کی پیروی اختیار نہ کرے گا اس کا کام نہیں بنے گا مرید میں جتنی استعداد اور جس قدر علم ہوگا اسی کے موافق پیر اس پر حکم لگائے گا بیماری اور بیماری کے اسباب کا مختلف علاج بتائے گا یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ مرید کی ذات میں اپنا ڈیرا ڈال دے اور شیطان کا آنا جانا اس کے دل میں بند ہو جائے سارے جہان کے لوگ اس طرح جستجو میں ہیں کہ خدا کا راستہ اپنے سر سے طے کریں لیکن دل کی صفائی کے انداز سے ہر شخص کا علم ہوتا ہے اور اسی علم کے انداز سے اس کی طلب و ارادت ہوتی ہے اور جس درجہ طلب و ارادت ہوتی ہے اتنا ہی سلوک بھی ہوتا ہے اونچی قسمت والے مرید تجربے کار اور راہ سے باخبر پیروں کی صحبت میں پارسا ہو کر راستہ پائیں ہیں اور محروم القسمت مرید اپنی بدنسیبی کے سبب ان کی امداد کے باوجود بھٹکتے رہتے ہیں بے اقبالی اور نصیبی کی وجہ سے ان کا نفس خود رائی پر اڑا رہتا ہے کہا گیا ہے کہ جب پیر مرید کے دل میں ارادت کی لہر دیکھتا ہے تو کہتا ہے شعر گرہیچ شب از وسلطو بیا بم دار من بر لب تو انم داد اگر کسی رات تیرا وسال حاصل ہو جائے تو میں تیرے لبوں کو نا جانے کس کس طرح چوموں جب اونچی قسمت والے مرید کسی خدا رسیدہ پیر کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ ہوتا ہے شیر از بخت بلند افتادم بتومن کے سخت شادم بتومن۔ میں خوش نصیبی سے آپ کے در تک پہنچ گیا ہوں خدا جانتا ہے کہ آپ کی زیارت میں میں بہت خوش ہوں اب اس زمانے میں ہماری بدنصیبی اور بے اقبالی سے یہ سب باتیں کہاں اور اپنی بدنہادی اور کمینے اور کینے کپٹ کی وجہ سے ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اسی جملے کو دہراتے جائیں نیت علم من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر ہے اگر کسی کی نیت و ارادت ٹھیک ہو مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے مراد پوری نہ ہو تو ایسا ہے جیسے بیماری حج اور جہاد سے آدمی کو روک دیتی ہے یا مفلسی اور غربت خیرات کرنے کا موقع نہیں دیتی اسی طرح چونکہ ان کی نیت درست رہتی ہے اس لیے یہ لوگ بھی حج جہاد اور صدقہ کا ثواب انہی لوگوں کے برابر لیتے ہیں جنہوں نے حج جہاد اور صدقہ کیا ہو اس طرح کی بات قرآن اور حدیث میں بہت آئی ہیں دن رات دل کو جلاؤ اور روتے رہو اور ان باتوں کے پورا نہ ہونے کی حسرت میں جلتے رہو اگر خدا نے چاہا تو نیت و ارادہ درست ہو جائے گی کیونکہ صرف کاموں کی قدر نہیں ہے بلکہ اصل قدر دل کی ہوتی ہے بہیترے ایسے لوگ جو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں مگر غازیوں کا ثواب ان کو مل رہا ہے اب بہت سے لوگ جو لڑائیوں میں شہید کر دیے گئے وہ کافروں کی صف میں کھڑے جاتے ہیں اس شہادت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اکثر شہدائی امتی اصحاب الفرسی ورب قتیلم بین الصفین اللہ اعلم و ہی میری امت کے اکثر شہید گھوڑے سوار ہیں اور ممکن ہے کہ دو صفوں کے درمیان قتل کیے گئے ہوں لیکن اللہ ہی ان کی نیتوں کا جاننے والا ہے اس راستے میں اپنے غم پر ماتم کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز نفع بخش نہیں جیسا کہ فرمایا ہے ان اللہ کلو قلبن حرین اللہ غمگین دلوں کو دوست رکھتا ہے تم نے یہ روایت سنی ہوگی کہ جب مسجد نبوی میں ممبر بنایا گیا تو ہنانہ جو کھجور کا ایک ستون تھا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبے کے وقت ٹیک لگایا لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رونے لگا غیب سے فرمان ہوا کہ ہنانہ کو تسکین دو کیونکہ محجوروں اور بیماروں کا رونا خدا کے نزدیک قابل قدر ہے اور اس کا فضل جس کا کوئی سبب نہیں ایک شخص پر نوازش و کرم کی بارش کرتا ہے اور اس کا انصاف جس کا کوئی سبب نہیں ایک دوسرے شخص کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان جن کو بتخانے سے تعلق تھا قبول فرما لیے گئے اور عبداللہ ابی کا جس کا ڈیرا مسجد میں تھا گمراہی اور پستی میں ڈال دیا گیا جس نے یہ کہا ہے اس کی جان پر خدا کی رحمت ہو شعر آن را کے ہمی سوزی دمی دانی ساخت دان را کے ہمی سازی امی دانی سوخت آج جس کو تو جلا رہا ہے اسے جلانا اور بنانا تو جانتا ہے آج جس کو بنا رہا ہے اور نواز رہا ہے اس کو جلانا بھی تو جانتا ہے اے بھائی ہم تو تم کو ایسے قہار و جبار سے پالا پڑا ہے کہ آٹھوں بہشت کو ایک دم دوزخ اور دوزخ کو بالکل بہشت اور کعبے کو کلیسا اور بتخانے کو کعبہ بنا دے تو اس کی قدرت کے نزدیک دونوں برابر ہیں کوئی کلیجہ باقی نہیں جو اس دہشت سے پانی ہو کر بہ نہ جائے ہر وقت ڈرتے اور کانپتے رہو اس کا ڈر لگا ہے کہ میں غیب کے پردے سے ران دینے والا ہاتھ جس کے لیے کوئی سبب نہیں نکل آئے اس کے قہر بھی بے سبب ہے اور اس کی مہربانی بھی بے سبب ہوتی ہے اس کی مہربانی کسی گندے ناپاک کو بلا لیتی ہے اور مفرت کے پانی سے اس کی آلودگیاں دھو ڈھال ڈالتی ہے تاکہ اس کے لطف کی پاکیزگی دل سے ظاہر ہو اس کا قہر کسی پاک شخص کو اس لیے بلاتا ہے کہ اس کو دور پھینک کر جدائی کے دھویں سے اس کا چہرہ سیاہ کر دے تاکہ شہنشاہ قہر کے اسباب سے پاکی ظاہر ہو Okay. <laughs> کبھی کسی بد نہاد او و بدکار کا گھر سے نبی پیدا کرتا ہے اور کبھی کسی نبی کے گھر سے بدکار و بد نہاد کو وجود میں لاتا ہے کبھی ایک کتے کو علیہ کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے اور کبھی کسی ولی کو کتوں کے گروہ میں باندھ دیتا ہے لیکن جب وہ مردود کر چکتا ہے تو پھر کسی طرح مقبول نہیں بناتا اور جب وہ قبول کر چکتا ہے تو پھر کسی طرح مردود نہیں کرتا تم کو چاہیے کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے اسی کی طرف توجہ کرو اور اس سے پہلے کہ تم کو پکڑ دھکڑ کر کے لے جائیں خود ہی اس کے حضور میں جانے کا قصد کرو اگر گرفتار ہو کر گئے تو لطفی کیا رہا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ نے نہیں کہا توفنی یعنی مجھ کو مار ڈال جب بازار مصر میں آپ پر بولی لگائی جا رہی تھی تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھ کو مار ڈال جب کھوٹے یا اٹھارہ درم میں بیچے گئے تو نہیں کہا مجھ کو مار ڈال اور جب قید خانے میں بھیجے گئے اس وقت بھی نہیں کہا کہ مجھ کو مار ڈال لیکن جب ملک کے مصر قبضے میں آ گیا اور سلطنت کا انتظام سنبھال چکے تو اس وقت آپ نے دعا کی تو فنی مسلموں و الحقنی ب صحین اللہ مجھے مسلمان موت اور تصحوں کے ساتھ ملا وسلام